وَعِدا آلِكَ وَأَصْحابِكَ يا حَبِيبَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ يا نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ یا نور اللہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار امبا وجل کی عطا سے غیب پر خبردار صلی اللہ و علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے کہ جو کوئی مجھ پر دن بھر میں پچاس مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو بروز قیامت میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا خلو علی صل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ وسلم وسلم میٹھے میتھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ان شاء اخلاقیات کے حوالے سے ہی جو چند محلکات ہیں ان مہلکات میں سے ہم غیبت چغلی اور حسد کے بارے میں کچھ ضروری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ تینوں موضوعات غیبت چگلی اور حسد ویسے تو بہت جامع موضوعات ہیں اور بالخصوص دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی ایک بہترین تالیف جو غیبت کے موضوع پر ہے غیبت کی تباہ کاریاں اس میں الحمد للہ یزت کا جو موضوع ہے اس حوالے سے ہمیں بے شمار مدنی پھول امیر اہل سنت نے عطا فرمائے یہ غیبت کی تباہ کاریاں آج کل عموماً ہمارے مدنی ماحول میں اس کتاب سے درس بھی دیا جاتا ہے کم و بیش پانچ سو صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے اس میں امیر اہل سنت دامت برکات مراریہ نے غیبت کی مختلف صورتوں کے بارے میں بیان فرمایا غیبت کی جو مختلف اقسام ہیں علماء کے درمیان غیبتیں کس طرح ہوتی ہیں عوام علماء کی غیبت کیسے کرتی ہے اور علماء دوسرے لوگوں کی غیبتیں کیسے کرتے ہیں اسی طرح ایک کاروباری دوسرے کاروباری کی غیبتیں کیسے کرتا ہے ماں باپ اولاد کی غیبتیں کیسے کرتے ہیں اولاد ماں باپ کی غیبت کیسے کرتی ہے ایک بہن بھائی آپس میں کس طرح غیبت کے مرتکب ہو جاتے ہیں دوست دوست کی کس طرح غیبت کرتا ہے الحمدللہ عزوجل یز بیش اٹھارہ سو سے زائد مثالیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس غیبت کی تباہ کاریاں میں بیان فرمائی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آج ان شاء اللہ عز و جل ہم اسی حوالے سے مختصراً چند احادیث اور اس کے ساتھ ساتھ غیبت کے جو فقہی مسائل ہیں چونکہ الحمد و اضاجل یہ فرض علوم کورس ہے اس میں بالخصوص ہمیں جو احکام ہیں ان کے متعلقہ ضروری مسائل سکھائے جائیں گے ان شاء اللہ ہم غیبت کے حوالے سے چغلی کے حوالے سے حسد کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل ان شاء اللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار اللہ اضا وجل کی سے غیب پر خبردار صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے لوگوں نے ارض کی اللہ عزل اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوب جانتے ہیں تو سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرے جو اسے بری لگے غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرے جو اسے بری لگے کسی نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ میرے بھائی میں وہ ایب موجود ہو جو میں کہتا ہوں جب تو غیبت نہیں ہوگی اب سائل نے یہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے بھائی کا ذکر تو کر رہا ہوں ایسی برائی کے ساتھ کر رہا ہوں جو اس کو بری بھی لگے گی لیکن وہ عیب اس کی ذات میں موجود ہے تو جب کیا غیبت نہیں ہوگی فرمایا جو کچھ تم کہتے ہو جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے جب ہی تو غیبت ہے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 تو یہ بہتان ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غیبت کا علم حاصل کرنا یہ بھی ہم پر لازم ہے اور بہتان جو ہم نے سنا اس بہتان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا ہم پر ضروری ہے اب غیبت کی ہم نے تعریف سن لی اپنے مسلمان بھائی کے اندر پایا جانے والا کوئی ایب کوئی برائی جو اگر ہم اس کے سامنے بیان کرتے اس کو بری لگتی اب وہی برائی اس کے پیٹ پیچھے بیان کریں تو یہ غیبت ہوگی اپنے مسلمان بھائی میں پایا جانے والا کوئی ایب کوئی برائی کہ جو اس کے سامنے بیان کی جائے منہ پر بیان کی جائے اس کو بری لگے اگر وہی ایب اس کی پیٹ کے پیچھے بیان کیا جائے تو یہ غیبت ہے اور بہتان اپنے کسی مسلمان بھائی پر جھوٹا الزام لگانا کسی مسلمان بھائی پر جھوٹا الزام لگانا بہت کامن مثالیں انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں مزید تفصیل سے بھی پڑھیں گے کہ کن کن صورتوں میں غیبتیں ہوتی ہیں غیبتیں کیسے کیسے کی جاتی ہیں ایک بہت کامن سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مثال کے طور پر ہمارا ایک اسلامی بھائی ہے اس کی آواز خراب ہے اس کی آواز یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی آواز بڑی سریلی ہوتی ہے اچھی لگتی ہے اب اس کی آواز ایسی ہے جو بازار جس کو کہا جائے بھدی آواز ہے جس کی طرف کان میل نہیں کھاتے کان رغبت نہیں کرتے سننے کی اب یہ ہمارا اسلامی بھائی ہے اس کی ذات میں یہ عیب پایا جا رہا ہے اسی طرح کوئی اسلامی بھائی معذور ہے اب ہم بلا اجازت شرعی اور بلا ضرورت ضرورت کی بھی صورتیں آگے ان شاء گی بلا اجازت شرعی اگر ہم اپنے اس مسلمان بھائی کی آواز کا تذکرہ کریں کہ اس کی آواز تو یہ کسی کام کی نہیں ہے بالکل بیکار آواز ہے اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی یہ ایسا ایب ہے جو اس کی ذات میں موجود ہے اور اگر یہ اس کی سامنے بیان کیا جاتا اس کو برا لگتا یہی ایب ہم نے جب اس کی پیٹ کے پیچھے بیان کیا تو اب یہ غیبت قرار پایا اور ایک اسلامی بھائی ہے جس کی ذات میں عیب نہیں اور ہم پھر بھی اس پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک اسلامی بھائی ہے وہ بظاہر آجز ہے ان کی ساری کا پیکر ہے ملنسار ہے کسی وجہ سے بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے بہت سے ذمہ داران مبلغین اور جو ہمارے بڑے بڑے ذمہ داران ہیں عام طور پر ان کو یہ مسائل درپیش رہتے ہیں کہ ایک ذمہ دار ہے اس کا حلقہ حباب بہت زیادہ وسیع ہے اب بسا اوقات کیونکہ اس پہ تنظیمی ذمہ داروں کا بوجھ بھی ہے اس پر دیگر کئی مصروفیات کی وجہ سے بساوقات ذہن مختلف معاملات کی طرف متوجہ رہتا ہے اب وہ ذمہ دار ہمارے قریب سے گزرے مجھے ان کے سامنے سے گزرنے کا موقع ملا دیکھا کہ وہ توجہ نہیں دے رہے اب فوراً دل میں خیال آتا ہے یہ متقبر ہے اس کے پاس ذمہ داری آ گئی یہ بڑا عہدے دار بن گیا اب یہ لفٹ نہیں کرواتا نو لفٹ کا بورڈ لگا لیا اب وجہ یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر واقعی کوئی ایسے جذبات موجود نہیں وہ تکبر کی وجہ سے ملنے سے باز نہ رہا بلکہ کوئی مصروفیات تھی کسی خاص مسئلے کی جانب کوئی تنظیمی مسئلہ درپیش تھا کوئی پریشانی تھی کوئی فکر تھی کوئی ٹینشن تھی جس کی وجہ سے وہ اس مسئلے کی جانب طرف سوچ رہا تھا ہمارے سامنے سے گزر گیا توجہ نہیں دے پایا ہم نے یہ بدگمانی گمانی کر ڈالی برا گمان اس کے بارے میں دل میں پیدا کر لیا کہ یہ متقبے ہے ایک تو یہ برا گمان بدگمانی کہلایا اور پھر جب ہم نے اس کا اظہار کر دیا اس پر یہ غلط الزام عائد کر دیا تو یہ بہتان کہلائے گا ہمیں غیبت کی آفتوں سے اپنے آپ کو متنوع اور خبردار کرنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین قرآن مجید فرقان حمید میں غیبت کی آفت کا بیان کرتے ہوئے اللہ تبارہ کا تعالی ارشاد فرماتا ہے لا یغب باغ با تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو لحمی مئی تنف کری تم کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اس کو تم برا سمجھتے ہو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جیسا کہ عرض کیا گیا امیر اہل سنت دامت برکات و ال نے غیبت کی بے شمار مثالیں مختلف مواقع اور جو غیبت کے مختلف انداز ہیں یہ غیبت کی تباہ کاریاں میں مفصل طور پر بیان فرمائے اب چونکہ بہت سی باتیں گنا ہوتی ہیں بعض صورتوں میں وہ گنا نہیں ہوتی اب غیبت لا تعداد مواقع پر گناہ ہے اب ان, ان مواقع کی پہچان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جن مواقع پہ کسی کے متعلق اس کی ذات میں موجود ایب کا بیان کرنا غیبت نہ ہو ہم ان مواقع کو ذہن نشین کر لیں اب دو چیزیں ایک طرف اٹھارہ سو سے زائد مثالیں بلکہ اس سے بھی زیادہ مثالیں ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تعداد مواقع ہیں جہاں عموماً غیبتوں کا ارتقاب کیا جاتا ہے اب ان مواقع کو ذہن نشین رکھنا یہ کافی مشکل ہے بار بار مطالعہ کرتے رہیں گے بار بار توجہ ایک دوسرے کی اس جانب دلاتے رہیں گے تو ان شاء اللہ آہستہ آہستہ جو جو جن جن مقامات میں ہماری توجہ دلائی جاتی رہے گی انشاءاللہ غیبت سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے ایک صورت ہے کہ جن مواقع پہ کسی کے متعلق کلام کرنا غیبت نہیں ہے ان مواقع کو جان لیا جائے تو آئیے صدر شریعہ بدر الطریکہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ آپ نے بہار شریعت کے سولہویں حصے میں غیبت کا تفصیلی بیان فرمایا تو آئیے بہار شریعت سے جو غیبت کے جواز کی صورتیں ہیں ہم انشاءاللہ ان کو سن لیتے ہیں اس کے مطابق جہاں جہاں غیبت کرنا درست نہیں ہوگا انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے ان مواقع کے بارے میں ہم سنتے رہیں گے ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے بظاہر متقی پرہیزگار ہے مگر اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو ضرر یعنی نقصان پہنچاتا ہے اب یہ ہے نمازی بظاہر پرہیزگار بھی ہے بظاہر متقی بھی ہے لیکن اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اپنے کالو فیل سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے نقصان پہنچاتا ہے اس کی اس ایزا رسانی کا لوگوں کے سامنے بیان کرنا غیبت نہیں کیونکہ اس ذکر کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس شخص کی اس حرکت سے واقف ہو جائیں کیونکہ اس شخص کی اس بات کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی اس حرکت سے واقف ہو جائیں اور اس سے بچتے رہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نماز اور روزے سے دھوکہ کھا جائیں اور مصیبت میں مبتلا ہو جائیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں انتہائی کامن مثال ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر آج بظاہر مذہبی وضاحت رکھنے والا شخص بظاہر وہ بڑے اچھے حلیے میں ہوگا وہ ہو سکتا ہے لوگوں کو نماز کی دعوت بھی دیتا ہوں وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی پیش کرتا ہو لوگوں کو برائیوں سے منع بھی کرتا ہوں لیکن اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے اس کے قول سے اس کے فیل سے لوگوں کو بکثرت ایزائیں پہنچتی ہیں اب کوئی ایسا شخص ہے جو اس کے اس عیب پر مطلع نہیں ہے اب بظاہر یہ شخص ہے اس میں عیب موجود بھی ہے اس کے اس عیب کا تذکرہ اگر لوگوں کے سامنے کیا جائے اس کو برا بھی لگے گا اب یہ ہے ہی غیبت لیکن چونکہ اس کے نقصان سے لوگوں کو بچانا مقصود ہے یہ شخص کہیں دوسرے لوگوں کو بھی اضائیں نہ پہنچائے لوگ دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف نہ پہنچائے دوسرے لوگوں کو بھی اپنے عمل سے ان کی ایزا رسانی کا سبب نہ بنے اب اس سبب سے اگر کسی کے اس عیب کا تذکرہ کیا جائے تو یہ غیبت میں داخل نہیں میں سے ہر ایک اسلامی بھائی کو اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ اگر ہم اس آفت کا شکار ہیں اس عادت کا شکار ہیں اس برائی اور اس عیب کا شکار ہیں تو ہمیں اس مہلک مرض سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم نے اس سے پہلے بھی ایک روایت سنی تھی کہ بروز قیامت ایک شخص نمازی روزے دار متقی پرہیزگار عبادتیں اور بڑی بڑی ریاضتیں لے کر آئے گا میدان قیامت میں دنیا میں جن لوگوں کو اس نے ایزائیں دی ہوں گی کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا مال دبایا ہوگا کسی کا خون ناحق بہایا ہوگا کسی کو اس نے مارا ہوگا بروز قیامت اگر اس میں نے دنیا میں لوگوں سے معافی نہ مانگی تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بروز قیامت وہ جتنے لوگ جن کی اس نے دنیا میں حق تلفیاں کی تھی بروز قیامت وہ اس کی نیکیاں لے جائیں گے اب اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں پھر بھی صاحب معاملہ لوگ باقی رہیں گے جن کے آگے اس پر ہیں وہ لوگ باقی ہیں تو روایت کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت ان لوگوں کے گناہ اس شخص پر ڈالے جائیں گے اور اس شخص کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو اب یہ ایک ایسی آفت ہے کہ جس آفت کا شکار نہ صرف یہ خود ہوگا بلکہ معاشرے میں کئی دیگر لوگ بھی اس کی اس آفت کی وجہ سے تکلیف کا شکار ہو جائیں گے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اسی طرح یہی شخص جس کا حال ابھی گزرا اگر اس کے ایسے عیب کا ذکر بادشاہ یا قاضی سے کیا تاکہ اسے سزا ملے لوگوں کا مال دبا لیتا ہے لوگوں کو ناحق تکلیفیں پہنچاتا ہے ایزا رسانیوں کا سبب ہے اب اگر کوئی شخص حاکم کے پاس یا قاضی کے پاس جا کر اس کی شکایت کرے علت کیا وجہ کیا ہے تاکہ یا تو یہ اپنی حرکت سے باز آ جائے تو اب کہتے ہیں کہ یہ چغلی اور غیبت میں داخل نہیں صاحب بارے شیرت مزید فرماتے ہیں یہ حکم فاسک و فاجر کا ہے وہ شخص جو الانیہ گنا کرے جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرنے والا ہو اب ہر ایسے کو فاجر کا ہے جس کے شر سے بچانے کے لیے لوگوں پر اس کی برائی کھول دینا جائز ہے تو ایسے کو فاجر کے عیوب کا کھولنا بھی غیبت میں داخل نہیں مزید فرماتے ہیں اب سمجھنا چاہیے کہ بدعقیدہ لوگوں کا ضرر یعنی بدعقیدہ لوگوں سے پہنچنے والا نقصان جس کے عقائد میں خرابی ہے اللہ رسول اضب وجل و, و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسی طرح اللہ کے دیگر انبیاء کرام علیہ وسلاۃ وسلام قیامت قبر اور اس طرح کے دیگر جو ضروری عقائد کے معاملات ہیں اسی طرح صحابہ کرام علی مردوان کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے اولیاء کاملین کے بارے میں ہمارے کیا نظریات ہونے چاہیے تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے ان معاملات کے اندر خرابیاں ہیں اور اس کا عقیدہ درست نہیں تو کہتے ہیں کہ ایسے بدعقیدہ لوگوں کا نقصان فاسک کے نقصان سے زیادہ ہے فاسق کیا ہوگا اگر کوئی شخص لوگوں کو ایزائیں دیتا ہے زیادہ ان کے جسم پر اس کی ان, ان مظالم کا اثر ظاہر ہوگا ان کے جسم تکلیف میں آئیں گے یہ ظاہری طور پر اس فاسق کا حکم ہے اور جو شخص بد عقیدہ ہے جس کے مذہب کے اندر جس کے عقائد کے اندر فساد ہے اس کے برے عقائد کے فساد پر لوگوں کو اگر مطلع نہ کیا جائے تو اس صورت میں لوگ اس سے متاثر ہو کر اس کی نمازوں سے دھوکا کھا کر اس کے روزوں سے دھوکا کھا کر جبکہ اس کے عقائد درست نہیں ہے اب اس کے ان بظائر اعمال سے دھوکا کھا کر لوگ اس کے قریب آئیں گے نتیجتاً ان کے عقائد میں بھی فساد برپا ہو جائے گا تو اب فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے عقائد کا لوگوں کے سامنے بیان کرنا اہم اور ضروری ہے اسی طرح بعض صورتیں ہوتی ہیں ایک ایسا شخص ہے کہ مثال کے طور پر اولاد ہے اولاد میں کوئی عیب پایا جا رہا ہے اولاد بظاہر وہ عیب چھپ کر کرتی ہے گنا چھپ کر کرتی ہے اب ہمیں یہ غالب گمان ہے کہ اس کے والد کو بیٹا ہے تو اس کے والد کو یا کوئی اور ایسا سرپرست ہے کہ جس کی بات یہ سنے گا اب اس کو اگر ہم خبر دیں گے اور وہ اس کی اصلاح کر لے گا اب اس صورت میں والد کو خبر دینا یہ ایب بیان کرنا غیبت میں داخل نہیں چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ معلوم ہے کہ جس میں برائی پائی جاتی ہے اگر اس کے والد کو خبر ہو جائے گی تو وہ اس حرکت سے روک دے گا تو اس کے باپ کو خبر کر دے زبانی کہہ سکتا ہو تو زبانی کہے یا تحریر کے ذریعے مطلع کرے اور اگر معلوم ہے کہ اپنے باپ کا کہاں بھی نہیں مانے گا اور باز نہیں آئے گا تو اب نہ کہے کہ بلا وجہ اداوت یعنی دشمنی پیدا ہوگی اسی طرح بیوی کی شکایت اس کے شوہر سے کی جا سکتی ہے اور ریا کی شکایت بادشاہ سے کی جا سکتی ہے اسی طرح اگر کسی مسلمان بھائی میں کوئی عیب پایا جا رہا ہے اور اس ایب کا تذکرہ افسوس کے طور پر کیا جائے ایک ہے ایب کا تذکرہ بطور عیب کرنا دوسروں کے سامنے اس کو ذلیل کرنے کی نیت ہو اور ایک ہے ایب کا تذکرہ بطور ایب نہ کیا جائے بلکہ ایب کا تذکرہ بطور تعصف بطور افسوس کیا جائے تو اب یہ بھی غیبت میں داخل نہیں لیکن امیر علیہ سمنا دامت برکات مرالیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں کسی اپنے مسلمان بھائی کا عیب بطور افسوس بیان کر رہا ہوں تو وہ اپنے دل کے احوال پر غور کر لے کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ میں اپنے اس مسلمان بھائی سے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہوں اور وہ چونکہ گناہوں کا مرتکب ہے اب میں اس کے ان گناہوں کے ارتکاب کا بیان افسوس کے طور پہ کر رہا ہوں اگر واقعی سو فیصد کنفرم ہے تو کہے ورنہ بساؤ کافی ہوتا ہے کہ ہم سے کسی کی ذاتی مخاسمت ہے کوئی عداوت ہے کوئی دشمنی ہے کوئی آر ہے تو اس طرح اگر کوئی ایسی صورت پائی جائے کہ جس میں ہمارے سامنے والے شخص نے ہماری دل آزاری کی اب ذاتیات کا معاملہ آ گیا ہم کسی بڑے شخص کو منصب والے شخص کو مثال کے طور پر طالب علم میں طلبا میں عام طور پہ یہ برائی پائی جاتی ہے ایک طالب علم کی دوسرے طالب علم سے نہیں بنتی وہ اس طالب علم کے عیب تلاش کرتا رہے گا ڈھونڈتا رہے گا کب موقع آتا ہے اس کو میں استاد سے جلیل کرواؤں اس کو میں ناظم سے ذلیل کرواؤں اور اسی طرح مطلب یہ معاملات گھر کے اندر بچوں میں پیش آتے ہیں اولاد میں بعض اوقات آپس میں نہیں بنتی اب ایک بھائی دوسرے بھائی سے وہ کسی بھی وجہ سے دلی طور پر کوئی عداوت کے جذبات رکھتا ہے یا وقتی طور پہ کوئی قدورت کا جذبہ پیدا ہو گیا اب وہ اس وجہ سے اپنے والد کو شکایت کرے کہ والد اس کی کلاس لے گا اور اس کو اچھا خاصہ ڈانٹے گا مار پڑے گی اب یہ عیب کا تذکرہ غور کر لے کہ یہ افسوس کے طور پر ہے یا اس کو ڈی گریڈ کرنے کے طور پر لہذا اس معاملے میں بطور خاص نیت کا احتساب ضروری ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینک کے ناظرین اسی طرح کسی بستی یا شہر والوں کی برائی کی مثلا یہ کہا کہ وہاں کے لوگ ایسے ہیں یہ غیبت نہیں کیونکہ ایسے کلام کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہاں کے سبھی لوگ ایسے ہیں بلکہ بعض لوگ مراد ہوتے ہیں اور جن بعض کے بارے میں کہا گیا وہ افراد معلوم نہیں ہوتی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس کس کے بارے میں بات کر رہا ہے اور غیبت کی صورت یہ ہے کہ جب کسی شخص کو متعین کر کے سپیسیفائی کر کے خاص طور پہ کسی کا بیان کر کے کسی کا نام لے کر کسی کی نشانی بیان کر کے کسی کی علامت بیان کر کے کہا جائے کہ فلاں اس طرح ہے اب اگرچہ کے نام نہیں لیا لیکن وہ متعین ہو گیا اب اس صورت میں متعین کر کے کسی کا عیب بیان کیا جائے تو غیبت ہے تو اگر کسی شہر والوں کسی بستی والوں کے بارے میں کہا کہ فلاں بستی کے لوگ اس طرح کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ غیبت میں داخل نہیں البتہ اگر اس میں تعین پائی جائے گی بعض لوگوں کو نامینیٹ کر دیا جائے گا تو اس صورت میں یہ غیبت میں شمار ہوگا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بسا اوقات غیبت کفر تک پہنچ جاتی ہے بسا اوقات غیبت یہ نفاق کی علامت قرار پاتی ہے بسا اوقات غیبت فسق اور معصیت ہوتی ہے بسا اوقات غیبت جائز ہوتی ہے تو یہ چار صورتیں فقی ابو سمر کندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائیں چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ غیبت چار قسم کی ہے نمبر ایک کفر غیبت چار قسم کی ہے نمبر ایک کفر اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص غیبت کر رہا ہے اس سے کہا گیا غیبت نہ کرو ایک شخص غیبت کر رہا ہے اس سے کہا گیا کہ غیبت نہ کرو کہنے لگا یہ غیبت نہیں میں سچا ہوں اس شخص نے ایک حرام قطعی کو حلال بتایا تو جبکہ وہ متلے ہے اس بات پر کہ واقعی حرام قطعی ہے اب وہ غیبت کو جائز سمجھتے ہوئے اگر حرام قطعی کو حلال سمجھ رہا ہے تو اس صورت میں یہ کفر لازم آئے گا اس میں ایک احتیاط کا پہلو عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص غیبت کر رہا ہو تو اس کو یوں کہا جائے یہ غیبت ہے غیبت نہ کرو اب سامنے والے کے بارے میں احتمال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مسائل شرعیہ سے لا علم ہے وہ نابلد ہے اس سے شعور نہیں اب ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے تو اس میں احتیاط کی صورت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یا تو بات کا موضوع بدل دیا جائے یا یہ کہا جائے کہ ایسی بات کرنا پیٹ پیچھے مناسب نہیں تو ایسے کنائے کے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ سامنے والا تاکہ غیبت کا انکار نہ کر سکے اگر براہ راست یہ کہیں گے یہ غیبت ایسا مت کرو تو یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ براہ راست اگر کسی کی اصلاح کی بھی کوشش کی جاتی ہے ایسے نام لے کر بات کی جائے تو پھر اس صورت میں سامنے والے کا نفس اسے تسلیم کرنے نہیں دیتا تو لہٰذا اس صورت میں احتیاط یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے کنارے کے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے موضوع بدل جائے یا اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ بات کرنا درست نہیں ہے اس بات کو نہ کیجیے اس بات میں نقصانات ہیں دنیا و آخرت کا نقصان ہے اس طرح کے کچھ بھی الفاظ جو موقع کی مناسبت سے ہم پیش کر سکتے ہیں سامنے والے کو پیش کریں تاکہ ایسا نہ ہو ہم کسی کو غیبت سے بچانا چاہ رہے تھے نیکی کی دعوت کے پیش نظر لیکن وہ غیبت سے بھی بڑی آفت کفر کا مرتکب ہو جائے تو اس میں امرم بالمعروف معروف و نہون منکر نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے کے بارے میں بھی یہ مدری پھول ملتے ہیں کہ اس کو بھی موقع شناس ہونا چاہیے موقع کی مناسبت سے حوالے سے دیکھنا چاہیے کس مقام پر مجھے کس انداز میں نیکی کی دعوت دینی ہے کس انداز میں برائی سے منع کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں امرم بالمعروف معروف و نہیون انل منکر کے جذبے کے ساتھ ساتھ اس کے جو موقع مناسب ہیں ان مناسب مواقع کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق دوسروں کو نیکی کی دعوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرماتے ہیں دوسری صورت نفاق ہے منافقت کہ ایک شخص کی برائی کرتا ہے اور اس کا نام نہیں لیتا ایک شخص کی برائی کرتا ہے اور اس کا نام نہیں لیتا مگر جس کے سامنے برائی کرتا ہے وہ اس کو جانتا پہچانتا ہے لہذا یہ غیبت کرتا ہے ایک شخص کی برائی کرتا ہے اور اس کا نام نہیں لیتا مگر جس کے سامنے برائی کرتا ہے وہ اس کو جانتا پہچانتا ہے کہ یہ کس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے لہذا اب یہ کلام کرنے والا یہ غیبت کرتا ہے اور اپنے آپ کو پرہیزگار ظاہر کرتا ہے کہ بظاہر وہ غیبت اسی چیز کو سمجھ رہا ہے کہ فلاں کا نام لے کر اس کا وہ عیب بیان کروں گا جب غیبت ہے نام نہیں لیا لیکن وہ بندہ نومینیٹ ہو گیا وہ اسلامی بھائی نومینیٹ ہو گیا اب اس صورت میں یہ ایک گنا سے اپنے آپ کو بچنے والا ظاہر کر رہا ہے لیکن در حقیقت وہ گنا کا مرتکب ہے تو یہ صورت منافقت اور نفاق کی ہے اور یاد رکھیے نفاق نفاق کے عملی ہے اب اس صورت میں ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے تم منافع کو اس میں بطور خاص اس چیز کا خیال رکھنا اب مثال کے طور پر دو میں آپس میں کلام کر رہے ہیں ایک زید ہے جس کے بارے میں یہ شخص کلام کر رہا ہے اب زید کے اندر کوئی عیب پایا جا رہا ہے یہ نام زید نہیں لیتا لیکن یہ نامنیٹ کر دیتا ہے مثلا آج صبح آٹھ بجے جس شخص نے فلاں حرکت کی تھی اب یہ نام نہیں لیا وقت متعین کر دیا سامنے والے کو پتا وہ وہاں موجود تھا آٹھ بجے فلاں حرکت کس نے کی تھی اب یہ کہے آج صبح آٹھ بجے فلاح حرکت جس شخص نے کی تھی وہ ایسا ایسا ہے اب یہ نام نہیں لے رہا بظاہر غیبت سے اپنے آپ کو بچنے والا ظاہر کر رہا ہے لیکن در حقیقت یہ غیبت کر کے نفاق کی آفت کا شکار ہو رہا ہے تیسری صورت معصیت اور نافرمانی کی ہے وہ یہ کہ غیبت کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ حرام کام ہے یعنی غیبت بھی کر رہا ہے یہ جانتا بھی ہے کہ میں حرام کام کر رہا ہوں تو اب اس صورت میں یہ شخص فسق کا مرتکب ہے یہ گناہ اور نافرمانی کا مرتکب ہے ایسا شخص اپنے گناہ سے توبہ کرے چوتھی صورت مباح ہے وہ یہ کہ فاسی کے مولن یا بد مذہب کی برائی بیان کریں فاسی کے مولن یا بد مذہب کی برائی بیان کریں جبکہ لوگوں کو اس کے شر سے بچانا مقصود ہو جبکہ لوگوں کو اس شخص کے شر سے بچانا مقصود ہو تو سواب ملنے کی امید ہے اب دیکھیے یہ صورت ہے مباقی اور اگر نیت اس کی یہ ہے کہ لوگ کسی فلا شخص کے کسی نقصان سے آگاہ ہو کر اس سے بچ جائیں مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ اپنے آپ کو کاروباری ظاہر کرتا ہے وہ ڈیفالٹر کئی لوگوں کے قرضے دبا ہوئے ہیں اب وہ کوئی نیا پارٹنر گھیرنے کے چکر میں فلاں شخص بڑا مالدار میں اس سے کچھ پیسہ نکلوا لوں اور پھر میں اس کا پیسہ واپس نہیں کروں گا اس کی عادت ہے اور اس کا جو سابقہ کا ماضی کیریکٹر ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ اس کی عادت ہے کہ لوگوں کے پیسے دبا لیتا ہے واپس نہیں کرتا اب اس صورت میں یہ کسی نئی پارٹی کو گھیرنے کے چکر میں آپ کو پتا چلا کہ فلاں شخص یہ اس طرح فلاں شخص سے پیسے لینے کے چکر میں ہے اب آپ اگر اس وجہ سے کہ میرا فلاں اسلامی بھائی مصیبت میں گرفتار ہونے سے بچ جائے اب اگر اچھی نیت سے اس کا ایب اس کو بیان کر دیں گے تو یہ ہے موبا لیکن اگر نیتیں اچھی ہوں گی تو ثواب ملنے کی بھی امید کی جا سکتی ہے اسی طرح جو شخص الانیہ گناہ کرتا ہے الانیہ شراب پیتا ہے اور دیگر گنا کرتا ہے الانیہ سود اور رشوت کا لین دین کرتا ہے تو اس شخص کو چونکہ اپنی عزت کی خود پرواہ نہیں لوگ مجھے شرابی کہیں گے لوگ مجھے رشوت خور کہیں گے لوگ مجھے حرام کا لین دین کرنے والا کہیں گے اس کو پرواہ نہیں اس نے خود اپنی عزت کو اتنا سستا کر لیا کہ لوگ اس کے بارے میں کلام کریں تو اب اس صورت میں اس کے متعلق کلام کرنا بھی غیبت میں داخل نہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اسی طرح اگر کسی شخص سے مشورہ لیا گیا اور وہ جانتا ہے کہ میں کسی شخص کے بارے میں مشورہ دوں گا اور اس شخص کے بارے میں ایب جانتا ہے فلاں فولہ اس کے اندر ایب ہے اب جو شخص مشورہ لے رہا ہے اس کو یہ ایب بتانے سے وہ شخص نقصان سے بچ جائے گا اب اس صورت میں بھی اس کے اوب کا بیان یہ غیبت میں داخلے مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کے یہاں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے اب اس خاندان کے بارے میں مشہور ہے یا وہ لڑکا جس لڑکے سے یہ مطلب رشتہ کرنا چاہتا ہے وہ شرابی ہے وہ سود و رشوت کا ہے وہ جوا کھیلتا ہے الانیا گناہ کرتا ہے ایسے گنا کے جس کی وجہ سے آنے والے کو وقتنے دونوں خاندان ٹینشنز کا شکار ہو جائیں گے اب یہ شخص جو مشورہ لینے آیا آپ جانتے ہیں کہ فولا نوجوان کے اندر یہ عیوب ہیں بعد میں اس کی بیٹی سکھی نہیں رہے گی وہ آزمائش کا شکار ہو جائے گی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب اس شخص کو وہی اس شر کے اس شخص کے شر سے بچانا مقصود ہے لہذا چونکہ یہ مشورہ لے رہا ہے آپ پر شر یہ لازم ہے کہ اس شخص کے عیوب کا اس کو بیان کریں کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امینن جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے لہذا اس کی برائی ظاہر نہ کرنا خیاانت اب چونکہ میں جانتا ہوں اس کے اندر ایب ہے لہٰذا اس شخص کے ایب کا بیان نہ کرنا خیانت ہے میں اپنے مسلمان بھائی کو کسی شخص کے نقصان پر پیش کر رہا ہوں لہذا اس صورت میں مجھے اس شخص کے عیوب کا بیان کر دینا چاہیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اسی طرح ایک صورت جواز کی یہ بھی ہے جیسے پیچھے اس سے پہلے بیان کیا گیا چھوٹا قد پستہ قد ٹھیکنا یہ بولنا جبکہ بلا اجازت شرعی ہو اسی کے جسم کے اندر عیب ہے اس کا بیان بلا اجازت شرقی بتائے شرعی اجازت کہاں پر ہے اب اس کی صورت سنیے ایک صورت جواز کی یہ بھی ہے کہ اس ایب اس کے ذکر سے مقصود اس کی برائی نہیں ہے بلکہ اس شخص کی معرفت و شناخت مقصود ہے اس کی پہچان کروانا مقصود ہے مثلا جو شخص ان عیوب کے ساتھ ملقب ہے معروف ہے جس کا لقب ہی ان عیوب کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو اب مقصود وہاں معرفت ہے مقصود وہاں شخص کی پہچان کروانا ہے اس کے ایب کا بیان نہیں جیسے آما عظیم محدث سعیدنا سلیمان آمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان کا نام ہی آمش ہے آمش کہتے ہیں جس کی آنکھوں کی روشنی برابر نہ ہو جس کی روشنی چندیا جائے چنداج کو بولتے ہیں اب جس کی آنکھوں کی روشنی صحیح نہیں اس کو عربی میں آمش کہتے ہیں سلیمان آمش ایک بہت بڑے محدث گزرے اب ان کا نام لقب ہی آمش تھا لہذا اب اس کا بیان عیب نہیں اور خود قرآن پاک میں اللہ قبار کا و تعالیٰ نے ابسا و جا آ مشہور صحابی رسول عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ آما عربی میں کہتے ہیں نابینا کو اور غیر شائستہ بولیں گے تو اندھا ہے شائستہ لفظ بولیں گے تو نابینا اب حضرت سیدن عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے اب قرآن میں عربی میں اس کو آما کہتی اور قرآن میں ان کا جو ذکر آیا وہ آما کے لفظ کے ساتھ آیا تو جہاں کسی کے ایب کے ذریعے اس کی پہچان کروانا مقصود ہو ابھی صورت میں اس کے ایب کا بیان کرنا یہ چونکہ بطور شناخت کے ہے لہٰذا یہ غیبت کے اندر داخل نہیں اس کی طرح لمبے قد والا ہے تو اب کوئی نہیں جانتا مثال کے طور پر ہمارے ہاں فیضان مدینہ میں ایک اسلام بھائی طویل القامت ہے اب مجھ سے کسی نے پوچھا کہ میں فلاں اسلامی بھائی سے ملنا چاہتا ہوں اب میں نام بتاؤں گا پہچان شناخت بناؤں وہ نہ فلاں لمبے قد کے اسلام بھائی اب یہ لمبے قد والا کہنا ابھی صورت میں چونکہ ایب بیان کرنا نہیں ہے جبکہ اس میں بھی احتیاط یہ سمجھ میں آتی ہے شائستہ الفاظ استعمال کیے جائیں تو عام طور پر جو عوامی الفاظ ہوتے ہیں بعض اوقات عوام سطحی الفاظ استعمال کرتی ہے وہ انتہائی غیر معیاری الفاظ استعمال کرتی ہے تو اگر کسی کی پہچان کروانا ہو اس میں بھی احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ اس کے لیے شائستہ اور ادب کے الفاظ استعمال کیے جائیں اب جیسے میں نے ارض کیا نابینا بھی اندھا بھی دونوں ایک لفظ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اب اگر یہ کہا جائے فلاں اسلامی بھائی فلاں مقام پہ آپ جائیں گے ایک نابینا اسلامی بھائی ملیں گے اور فلاں مقام پہ جاؤ گے ایک اندھا ملے گا دونوں میں فرق ہے اب لہذا شائستہ الفاظ کا استعمال کریں گے ایک صحت مند اسلامی بھائی ہے موٹا کا موٹو کا تو اب اس کے بجائے صحت مند کہا اب یہ زیادہ شائستہ سمجھ میں آتا ہے تو اس لیے جب کسی کی معرفت اور پہچان کروانی ہو شائستہ الفاظ کے ساتھ کروائیں گے تو اس میں زیادہ بہتری کی صورت ہے ورنہ اگر کسی کی پہچان کے لیے ایسے الفاظ جو بطور عیب بیان کیے جاتے ہیں وہ اگر بیان کیے تو یہ غیبت میں داخل نہیں اسی طرح حدیث کے راویوں مقدمے کے گواہوں اور مصنفین پر جرحا کرنا اور ان کے عیوب بیان کرنا جائز ہے یہ فن حدیث کے اندر اصول حدیث میں بطور خاص بڑے بڑے حدیث بیان کرنے والوں کے چھوٹے چھوٹے عیب بھی بیان کیے اب ہو سکتا ہے ایک عام اسلام بھائی وہ یہ سمجھے کہ یہ اس طرح بیان کرنا درست نہیں کیونکہ فن حدیث میں ہوتا یہ کہ ایک شخص سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منصوب کوئی کلام لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے اب اس کلام کی عظمت اور اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ جو بیان کرنے والا ہے اس کی شخصیت اس کے قول اس کے کردار اس کے انداز پر اس کلام کو رکھ کر تولا جاتا ہے ایک شخص جس سے جھوٹ بکثرت ثابت ہو اس سے کوئی بھی حدیث نہیں لیتا اب وہ جھوٹا ہوگا اور اس کے جھوٹ کو اصاب جرا و بیان کرتے ہیں اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ بیان کرنا غیبت کے اندر داخل ہے اسی طرح مقدمے میں ایک شخص ہے وہ کہتا ہے فل... فلاں شخص نے میری چوری کی دو گواہ لے آیا اب ان گواہوں کی عدالت پر یہ واقعی فاسک نہیں ہے یہ سچے گواہ ہیں اس پر جرا و تعدیل کی جاتی ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ حتل حت امکان ان گواہوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے کہ گواہ ایسے تو نہیں جو لوگوں کو جھوٹ بول کر پھنسا دیتے ہوں. لہٰذا چونکہ وہاں حق اور ناحق کا معاملہ ہے ایک شخص کو حق سے محروم کیا جائے گا جھوٹے گواؤں کی وجہ سے ایک شخص کا حق نہیں بنتا اس غیر, غیر حقدار کو حق ملنے کا امکان ہے لہذا اس صورت میں گواہوں کے بیان کرنا یہ بھی غیبت کے اندر داخل نہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اسی طرح جس طرح غیبت زبان سے ہوتی ہے یہ فیل سے بھی ہوتی ہے اسی طرح غیبت کی ایک صورت نقطالی کی ہے کوئی لنگڑا تو اس کی نقل اتار تو یہ لنگڑا کر چلنا یہ بھی غیبت میں داخل ہے تو یہ غیبت کا موضوع بہت زیادہ تفصیل طلب ہے میں نے پہلے عرض کیا امیر اہل اللہ دامت برکات عمر عالیہ نے غیبت کی تباہ کاریاں اس میں بہت بہترین انداز میں یہ غیبت کے موضوع پر مواد جمع فرمایا ہے. اس کی کوشش فرمائیں تمام اسلام مطالعہ فرمائیے اس کے ضروری احکام اور مسائل سمجھنے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ شاء اس کی برکت سے ہمارے معاشرے سے بہت حد تک غیبت کی نحصتوں کا کلا کما ہو جائے گا جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے جب ہی تو غیبت ہے غیبت کا علم حاصل کرنا یہ بھی ہم پر لازم ہے اور بوہتان جو ہم نے سنا اس بوتان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا ہم پر ضروری ہے تکبر کی وجہ سے ملنے سے باز نہ رہا بلکہ کوئی مصروفیات تھی کسی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 کہ یہ کس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے لہٰذا اب یہ کلام کرنے والا یہ غیبت کرتا ہے غیبت کی ایک صورت نقالی کی ہے کوئی لنگڑا تو اس کی نقل اتارتے تو لنگڑا کر چلنا یہ بھی غیبت میں داخل ہے اب ہم کچھ چغلی کے بارے میں احکام شرعیہ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں علیہ البیب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو امام غزالی علیہ رحمت اللہ آپ نے منہاج العابدین میں زبان کی آفتوں کا ذکر فرمایا کی میں زبان کی آفتوں کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ العلوم اس کی تیسری جلد جو مہلکات کے بیان پر مشتمل ہے کم و بیش ساڑھے گیارہ سو صفات، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاست قادری رضاوی دامت برکات تو مولالیہ آپ نے عرصہ دراز سے اپنے متعلقین کو اپنے مریدین کو اور عام اسلامی بھائیوں کو یہ سوچ عطا فرمائی کہ یہ چونکہ مہلکات کا ہلاک کر دینے والی چیزیں جو ہیں ان کا علم حاصل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے تو لہٰذا عامر اہل سنت نے بہت عرصے سے مدنی ذہن عطا فرمایا کہ ایشیاء علوم کی تیسری جلد اس کا مطالعہ ہر اسلامی بھائی کو کرنا چاہیے اور واقعی اس میں مہلکات کا ایسے انداز سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ اگر ہم پڑھیں اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی کے یہ جو ارشادات ہیں ان کو سنیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ہم کس دنیا میں بستے ہیں اور ہم کس طرح اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی ایسے ایسے پیارے انداز میں سننے والوں کی پڑھنے والوں کی اصلاح فرماتے ہیں کہ واقعی یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ طبیب القلوب ہیں یہ دلوں کے طبیب ہیں جو جو دل کے امراض ہیں ان امراض کا علاج امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے ایشیاء العلوم میں بیان فرمایا امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چغلی کی تعریف مختلف تعریفات ہیں ان میں سے ایک تعریف جو ایشیاء العلوم میں درج ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک شخص کسی آدمی سے جا کر کہتا ہے کہ فلاں آدمی تمہارے بارے میں یہ کہتا تھا یہ چگلی ہے یعنی کسی شخص کی بات زرر اور نقصان کے ارادے سے دوسرے شخص تک پہنچا دینا یہ چگلی ہے کسی شخص کی بات زرر اور نقصان کے ارادے سے دوسرے شخص تک پہنچا دینا یہ چگلی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اللہ تبارہ کا تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر چغلی کی آفات کا بیان فرمایا ان میں سے مشہور آیا کریمہ جو تیسویں پارے کی سورہ ہو مزہ کی ابتدائی آیات ہیں اللہ تبارہ کا تعالی ارشاد فرماتا ہے لزہ تلو مزہ ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو تانے دینے والا اور پیٹھ پیچھے ایب جوئی کرنے والا ہے ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو تانے دینے والا اور پیٹ پیچھے ایب جوئی کرنے والا ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ ہو سے بہت زیادہ چغلی کھانے والا مراد ہے ہو جو لفظ آیت میں استعمال ہوا امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بہت زیادہ چگلی کھانے والا اور اس کے لیے فرمایا ویل ہے یہ ویل تباہی اور بربادی کے معنی میں بھی اور جہنم کا وہ کنواں بھی مراد ہے کہ جہنم کی آگ جب سرد ہونے پر آتی ہے تو اس کنویں کو کھول دیا جاتا ہے اور اس سے جہنم دوبارہ جو ہے وہ اس کی آتش بھڑکنے لگتی ہے تو یہ فرمایا گیا بربادی ہے ویل ہے چگل خوروں کے لیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علی علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا لا يدخل خل الجنتا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا اب چغلی ایک ایسا مرض ہے جو گھر گھر میں عام ہے اس کی تباہ کاریوں کا اندازہ اس بات سے لگائیے آج گھر گھر یہ غیبت اور چغلی کی وجہ سے میدان جنگ کا نقشہ پیش کرتا ہے آج ساس کی بہو سے نہیں بنتی بہو نے کسی مقام پر کوئی بات کہی اب جس کو کہی اب اگر ساس کا وہ ایب واقعتن تھا تو غیبت نہیں تھا تو بہتان اب اس کے بارے میں ہم سن چکے اب بہو نے ساس کے بارے میں کوئی کلمات کہے جس کو کہے اس نے آ کر منو ان الفاظ بالکل سیم وہ الفاظ بیان کر جی بلکہ کچھ بڑھا چڑھا کر پیش کر دیے اب کیا ہوتا ہے ساس کی بہو سے جنگ شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بھائی بہن کے درمیان آپس میں چغلی کی آفتوں کی وجہ سے آج ناراضیاں عرصہ دراز سے چل رہی ہیں اسی طرح غور کیجئے آج اولاد اور والدین کے درمیان دوری کا جو بہت سے مقامات پر دوریاں ہیں دوری کا ایک سبب چغلی بھی ہے اور دوست دوست کے متعلق کیا کرتا ہے ایک دوست دوسرے سے زیادہ قریب ہے وہ چاہتا ہے میرا قرب حاصل کرے اس کا اس سے دوری ہو جائے اب اس کے لیے اس نے مثال کے تو پر تقاضا بشریت انسان کے طبعی تقاضے ہیں بدلتے رہتے حالات کسی وجہ سے کوئی انسان غیبت کا شکار ہو گیا کسی انسان کے خلاف کوئی بات کر ڈالی اب ہم وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے کیا کرتے ہیں میں اس کا بڑا وفادار ہوں مجھے اس سے بہت محبت ہے میں اس سے اس کا میں سٹیٹس جو ہے وہ گرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا فوراً جا کر اس وفاداری ثابت کرنے کے لیے اس کو یہ بات بتا دوں گا اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی زر پہنچانے کے نقصان پہنچانے کے ارادے سے ایک شخص کی بات جا کر دوسرے کو بتا دینا یہ چغلی ہے اور اس کے بارے میں ہم نے سن لیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا اور یہ ہمارا نعرہ بھی بہت مشہور ہے کہ محبتوں کے چور چغل خور چلخور تو یہ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو نہ چاقیاں ہیں نا اتفاقیاں ہیں جو گھر گھر کی ٹینشنز ہیں پریشانیاں ہیں جو مختلف طرح کے معاملات ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ غیبت و چغلی کی وجہ سے بہت زیادہ آج بڑھتے چلے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں چغلی کی آفتوں سے بچنے کی توفیقتہ فرمائے اور خود بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں یقر عطا فرمائے کہ دوسرے لوگوں کی خیر خائی کا جذبہ رکھیں اور جو اس طرح کے غیبت و چکلی کے مرتکب ہوتے ہیں ان اسلامی بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کریں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ برا قیامت کے دن اس کو پاؤ گے جو ذل وجہ ہوگا ذل وجہ دو منہوں والا دو منہ رکھنے والا سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے برا اس شخص کو پاؤ گے جو ضلع ہوگا یعنی دو روخا آدمی کہ ان کے پاس ایک منہ سے آتا ہے اور ان کے پاس دوسرے منہ سے آتا ہے یعنی منافکوں کی طرح کہیں کچھ کہتا ہے اور کہیں کچھ اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاع فرمایا جب مجھے میں راج ہوئی ایک قوم پر گزرا جس کے ناخن تانبے کے تھے وہ اپنے منہ اور سینے کو نوچتے تھے میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے یعنی لوگوں کی عزتیں اچھالا کرتے تھے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اسی طرح سرکار تو آزم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا جو شخص مسلمان پر کوئی بات کہے اس سے مقصد عیب لگانا ہو اللہ تعالیٰ اس کو پل سراط پر روکے گا جب تک اس چیز سے نہ نکلے جو اس نے کہی تھی اب پتہ چلا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب بیان کرنا غیبت کرنا چغلی کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول افزا وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضی کی زبردست صورت کا باعث بن سکتا ہے تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت اور چغلی کی آفتوں سے بچنے کی کوشش کریں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں چونکہ غیبت اور چغلی یہ دونوں ظاہری امراض ہیں ظاہری طور پر انسان جب کسی کی غیبت کرتا ہے کسی کی چغلی کرتا ہے کسی کے خلاف بات کرتا ہے اب یہ ظاہری طور پر فوراً محسوس ہو جاتا ہے بعض گناہ جو ہیں وہ باطنی امراض کہلاتے ہیں جیسا کہ ہم سنیں گے غیبت حسد کے بارے میں اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے علمائے کرام رحیمہ اللہ سلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہوں کا عادی ہے گناوں کا مرتکب ہے اور وہ چاہتا ہے کہ گناوں کا علاج اختیار کرے تو اس کے لیے علماء کرام رحیمہ اللہ اللہ نے یہ قاعدہ بیان فرمایا کہ اس کے بنیادی طور پر دو علاج ہیں نمبر ایک علمی علاج نمبر دو عملی علاج علمی علاج کیا ہے مثال کے طور پر ایک شخص جھوٹ کا شکار ہے غیبت کرتا ہے شغلیوں کا مرتکب ہوتا ہے وعدہ خلافیاں کرتا ہے تو اب اس شخص کو قرآن اور حدیث میں ان گناہوں کے بارے میں وارد ہونے والی سزاؤں کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے ہم غیبت سے نہیں بچ پاتے اس کے لیے کیا کریں بار بار غیبت کی تباہ کاریاں کا مطالعہ کریں بار بار غیبت کی تباہ کاریاں سے درس دیں درس سنیں بار بار غیبت کے بارے میں اپنا ذہن بنانے کی کوشش کریں یہ ایسی آفت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اور میدان قیامت میں سب لوگوں کے سامنے ذریع و رسوا کروا دے گی لہٰذا بار بار یہ علمی علاج آدمی اب غور کرتا رہے بار بار مختلف روایات کو ذہن میں لائے ذہن نشین رکھنے کی کوشش کرے اور دوسرا ہے عملی علاج عملی علاج یہ ہے کہ جب موقع بن پڑے مثال کے طور پر ہم کلام کر رہے ہیں اب دو افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی تیسرا شخص ہے جس کے بارے میں کلام چل رہا ہے امکان پیدا ہوا یہاں پر غیبت ہو جائے گی اب عملی علاج اس صورت میں کرے فورن متوجہ ہو جائے اور عملی طور پر جیسا کہ بات کا موضوع بدل دے یا اس شخص کو غیبت سے روک دے جو غیبت کا روکنے کا آسن انداز ہے یا امیر رسومنا دامت برکات مولالیہ نے بہت پیارا یہ فارمولہ ارشاد فرمایا غیبت کی تباہ کاریاں میں کہ غیبت سے بچنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ جب دو افراد بیٹھے ہوں تو تیسرے کا تذکرہ فقط فقط خیر کے ساتھ کریں صرف اور صرف خیر کے ساتھ کریں اور اس کے علاوہ تیسرے کا تذکرہ کبھی بھی مت کریں یوں ہی تیسرے شخص کا تذکرہ کسی ایب کے ساتھ شروع ہوگا تو اب وہ غیبت، چغلی، بہتان الزام اور طرح طرح کے گناہوں کے دروازے کھولتا چلا جائے گا تو یہ علمی علاج یہ ہے کہ غیبت کی تباہ کانیاں سے غیبت کی آفات پڑے اس میں چغلی کے بارے میں بھی کچھ بیان موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عملی علاج یہ ہے کہ عملی طور پر جب مواقع آئیں اپنے آپ کو ہوشیار کرتا رہے خبردار کرتا رہے اور ان آفتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے پھر تفصیل میں نے ارس کیا کہ چغلی کے بارے میں بھی العلوم کے اندر بیان فرمایا تو اگر ہم کوشش کریں گے ان جو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عطا کردہ مدنی ہی پھول ہیں ان کو اگر ہم ذہن نشین رکھیں گے پڑھتے رہیں گے سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ غیبت اور سے بہت حد تک بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ ہمارے بیان کا تیسرا حصہ آج کا حسد حسد کے بارے میں بھی مختصر وقت میں ہم چند مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے حسد کی تعریف حسد کسے سے کہتے ہیں علامہ منظور افریقی رحمت اللہ تعالی علیہ لسان العرب میں حسد کی تعریف بیان کرتے ہیں الحسد زوال نعمت محسود علیک حسد یہ ہے کہ تیرا اس بات کی تمنا کرنا حسد اس بات کی تمنا کرنا ہے حسد اس بات کی تمنا کرنا ہے کہ محسود میم ہا سین واؤدال محسود حسد اس بات کی تمنا کرنا ہے کہ محسود بریکٹ میں لکھ لیجئے جس سے حسد کیا گیا محسود کا معنی ہے جس سے حسد کیا جائے جس سے حسد کیا جائے حسد اس بات کی تمنا کرنا ہے کہ محسود یعنی جس سے حسد کی جائے اس کی نعمت اس سے زائل ہو کر اس سے چھن کر تجھے مل جائے حسد اس بات کی تمنا کرنا ہے کہ محسود یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کی نعمت اس سے چھن کر تجھے مل جائے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھی اس کے پاس مال دیکھا اس کے پاس اچھا عہدہ دیکھا اس کے پاس دنیاوی اسباب اچھے ہیں اس کو اللہ نے عزت زیادہ دی ہے اس کو اللہ نے حسن زیادہ دیا ہے اس کو اللہ نے وسیع ہلکا احباب عطا کیا ہے اس کو اللہ نے بڑے علم سے نوازا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے ہنر سے نوازا ہے اب یہ مختلف اوساف ہیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں اب کوئی شخص کسی کی نعمت دیکھتا ہے اور دل میں یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اس کی نعمت چھن جائے اور اس کی نعمت چھن کر مجھے مل جائے یہ حسد کہلاتا ہے تو حسد میں یاد رکھیے دو چیزیں ہیں نمبر ایک یہ لکھ لیجئے حسد میں دو چیزیں پائی جائیں گی نمبر ایک جس سے حسد کیا جائے اس کے نعمت کے چھن جانے کی تمنا حسد میں دو چیزیں ہیں جس کے جس سے حسد کیا جائے اس کے نعمت کے چھن جانے کی تمنا اور نمبر دو اپنے لیے اس نعمت کے حصول کا ارادہ وہ نعمت مجھے مل جائے یہ ارادہ یہ حسد کہلاتا ہے حسد میں دو چیزیں جماؤں گی نمبر ایک تو جس سے حسد کیا اس کی نعمت کا چھن جائے اور نمبر دو وہ نعمت مجھے مل جائے یہ حسد حسد کے ہی قریب قریب مانوی اعتبار سے ایک لفظ ہے بکزو کینا بکس اور کینہ تو ایسے کہتے ہیں کینہ دل کی پوشیدہ دشمنی کو کہتے ہیں بغض وی اداوت کو کہتے ہیں دشمنی کو کہتے ہیں کینا کینے کی بھی تعریف لکھ, لکھ لیجیے کینا دل کی پوشیدہ دشمنی دل کی پوشیدہ دشمنی و کینا یہ دونوں مترادف الفاظیں ہم معنی قریب قریب معنی کے الفاظ اب کینا اس کے بارے میں علماء نے ایک تو اور تعریف یہ بیان کی کہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا یہ کینا کہلاتا ہے ایک دل کی پوشیدہ دشمنی اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کے پاس نعمت دیکھی اس کے چھن جانے کی تمنا یہ کینا ہے یعنی حسد میں دو چیزیں تھیں ایک تو نعمت دوسرے سے چن جائے وہ مجھے مل جائے اور کینے اور بوگس کے اندر یہ چیز نہیں ہے کینا اور بس کے اندر فقط یہ ہے کہ اس کی وہ نعمت اس سے چلی جائے مجھے ملے یا نہ ملے یہ مقصود اور متمع نظر نہیں ہوتا اب یہ بغز کی اور حسد کے درمیان فرق ہے اسی طرح بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی کوئی نعمت ہم نے دیکھی فلاں شخص بڑا مالدار ہے بڑا عزت دار ہے بہت نکوکار ہے بہت پارسا ہے بہت مشہور ہے اس کی آواز اچھی ہے اب یہ نعمتیں دیکھ کر بسوں کا دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کاش یہ نعمت مجھے بھی مل جائے کاش یہ نعمت مجھے بھی مل جائے اس سے نہ چھنے اب یہ جذبہ وہ جو حسد والا جذبہ تھا اس سے الٹ ہو گیا حسد میں تھا کہ اس کی نعمت چھن کر مجھے ملے اور اب صورت یہ ہے کہ اس کی نعمت اللہ اس میں برکت دے اس کی نعمت اس کے پاس رہے اب اس جیسی نعمت مجھے مل جائے اسے رشک اور ربتا کہتے رشک یہ بھی شرعی صلاح یہ بھی ہمیں آنی چاہیے رشک کی تعریف کسی مسلمان کے پاس موجود نعمت دیکھ کر کسی مسلمان کے پاس موجود نعمت کو دیکھ کر اپنے لیے حصول کی تمنا کرنا کسی مسلمان کے پاس موجود نعمت کو دیکھ کر اپنے لیے حصول کی تمنا کرنا یعنی میں نے ارج کر دیا مثال پیش کر دی کوئی شخص مالدار ہے عہدے دار ہے عزت دار ہے صاحب اعمال ہے اللہ نے اس کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہمارے دل میں تمنا پیدا ہوئی کاش میں بھی اس جیسا نیک بن جاؤں کاش میں بھی اس جیسا اچھا بن جاؤں کاش میں بھی اس جیسا اس نے اخلاق والا بن جاؤں کاش میں بھی اس جیسا وسیع ہلکا احباب والا بن جاؤں لیکن یہ ارادہ نہیں ہے کہ اس کی نعمت چھن جائے تو یہ رشک کہلائے گا یہ ربتا کہلائے گا اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے حسد ناجائز ہے حسد کے جواب کی صورتیں بھی ہیں وہ جو انشاءاللہ موقع ملا تو اس کی مناسبت سیز کیا جائے گا اسی طرح جو ہم نے کینا یا وہ کے بارے میں سنا یہ بھی ناجائز ہے لیکن یہ رشک اور ربتا جائز چیز ہے بلکہ اگر یہ دعا کریں اللہ کی بار میں اللہ ہمیں فلاں جیسا نیک بنا دے اب یہ اس کی نعمت کی اس جیسی نعمت کا اپنے لیے حصول کا ارادہ بھی ہے اب دعا بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہماری لیے عبادت بن جائے گی تو لہذا رشک کرنا یہ گناہ کا باعث نہیں ہے بلکہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رشک کریں گے ربتا کریں گے تو اس صورت میں ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ سے عظیم و شان ثواب کا باعث یہ عمل بن سکتا ہے اور ایک اور چوتھی چیز ہے غیرت, غیرت غیرت کسے کہتے کسی مسلمان کے پاس اللہ کی نعمت دیکھ کر کسی مسلمان کے پاس اللہ کی نعمت دیکھ کر اچھی نیت کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ اس کے زوال کی تمنا کرنا اس کے زوال یعنی چھن جانے کی تمنا کرنا مسلمان کے پاس نعمت دیکھ کر اللہ کی نعمت دیکھ کر اچھی نیت کے ساتھ اس کے زوال یعنی چھن جانے کی تمنا کرنا یہ غیرت کہلاتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کے پاس بڑا عہدہ ہے یا صاحب اقتدار ہے اب وہ اپنے عہدے کے گھومنڈ کے باعث اپنے اس بڑے مرتبے کے باعث لوگوں پر ظلم کر رہا ہے اب عہدہ اللہ کی نعمت عہدہ اللہ کی نعمت ہے اب وہ اس عہدے کے گھومنڈ میں مبتلا ہو کر دوسرے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے اب لوگوں کو ظلم سے بچانے کی نیت سے اے اللہ یہ لوگ اس کے ظلم سے بچ جائیں اس کے شر سے بچ جائیں اس کے اس عہدے کی آفتوں سے بچ جائیں اب یہ نیت اچھی ہو گئی اب اگر یہ تمنا ہے اے اللہ اس سے یہ نعمت واپس لے لے یہ کہلائے گی غیرت اور یہ غیرت ناجائز نہیں ہے بلکہ چونکہ ایک شخص ظلم کر رہا ہے اب لوگوں کو اس کے مظالم سے بچانے کی اچھی نیت کے ساتھ ایک تو ہے کہ ہماری اس سے کوئی ذاتی مخاسمت ہے اس کا عہدہ میرے عہدے سے بڑھ گیا اب تمنا یہ ہے کہ کاش اس کا عہدہ چھن جائے اب ایک یوں سمجھ لیجئے اٹومیٹیکلی میرے پاس وہ عہدہ آ جائے گا تو یہ حسد میں داخل ہو جائے گا لیکن ایک ایسا شخص ہے میرے ذہن میں دل میں کوئی ایسی آرزو نہیں ہے اللہ وہ عہدہ مجھے ملے یا نہ ملے فقط یہ ہے اے اللہ لوگ اس کے عہدے اور تسلط کی وجہ سے اس کے مظالم کا شکار ہیں اے اللہ تو ان لوگوں کو اس کے مظالم سے بتا لے اور اس کا عہدہ واپس لے لے اب یہ غیرت کہلائے گا اور یہ میں نے ارد کیا اچھی نیت ہوگی تو یہ بھی باعث ثواب بن سکتا ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں حسد اور کینہ یہ حرام و ناجائز ہیں اس کے مختلف اسباب علماء نے بیان کیے اس کے اسباب کیا ہیں حسد کیوں ناجائز ہے نمبر ایک حاسد اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں حاسد اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں اب یہ کیسے راضی نہیں ہے اللہ نے کسی کو مال زیادہ دیا مجھے کم دیا اب دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہو گئی کاش اس کا مال چھن جائے اس کو مال کس نے دیا اللہ نے دیا اللہ تقسیم فرما رہا ہے اور اگر میں اپنے دل میں اس کے متعلق حسد کے جذبات رکھ رہا ہوں تو گویا میں اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں اب چونکہ تقسیم الہی یہ اللہ تبارہ کا تعالی بہتر جانتا ہے کس کو کتنی عزت زیادہ دینی ہے کس کو کتنی دولت زیادہ دینی ہے کس کو کتنا منصب بڑھا دینا ہے کس کو زیادہ مرتبہ دینا یہ اللہ بہتر جانتا ہے اللہ تبارہ کا وطالعہ کی بے شمار ہیں ہو سکتا ہے میں اس کی جگہ پہ ہوتا ہوں تو میں مسالے بہت زیادہ کرتا اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ایک شخص جب وہ کسی سے حسد کر رہا ہے تو گویا وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے دوسری وجہ کہ امت کے امان انبیاء کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں امت کے اعمال انبیاء کرام علیہم السلاط وسلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اور امت کے اچھے اعمال پر انبیاء خوش ہوتے ہیں اور برے اعمال پر انبیاء رنجیدہ ہوتے ہیں یہ کنز المال کی روایت بھی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاع فرمایا کہ امبیا کے رام علی مسلاۃ وسلام کی بارگاہ میں ہر پیر اور جمعرات کو امال پیش کیے جاتے ہیں اور والدین کے سامنے ہر جمے کو امال پیش کیے جاتے ہیں سرکار فرماتے ہیں وہ نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں اور جب یہ نیکیاں دیکھتے ہیں انبیاء اپنے امتوں کی نیکیاں دیکھتے ہیں والدین اپنی اولاد کی نیکیاں دیکھتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں وہ نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی چمک اور روشنی بڑھ جاتی ہے تو اللہ سے ڈرو اور اپنے مردوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ اب ایک شخص حسد کر رہا ہے تو حسد برا عمل ہے اور اس برے عمل کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی اختیار کیے ہوئے اور سرکار کی بارگاہ میں جب اس کا عمل پیش کیا جائے گا یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کلب اطہر پر غم کی کیفیت تاری ہوگی اب گویا یہ اپنے نبی کے کلب اطہر کو غمگین کرنے کا باعث بن رہا ہے اس وجہ سے بھی حسد مزمت کا باعث ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اسی طرح ایک سبب علماء نے یہ بھی بیان کیا جب کسی کے پاس نعمت ہوگی اس کے چن جانے کی تمنا کی جائے گی اب یہ شخص کسی کا باپ ہے تو اس کے گھر میں اولاد بھی ہوگی جو اس کی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے اس کی زوجہ ہوگی اس کے اپنے والدین ہوں گے اس کے عزیز و اقربا ہوں گے جو اس کی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے پھر ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو کئی لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنتا ہو اب وہ لوگ اس سے محبت کرتے ہوں گے اس کی راہ تکتے ہوں گے کہ کبھی آئے گا ہماری مدد کرے گا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اگر کوئی شخص ایسے مالدار سے حسد کر رہا ہے اب جب اس سے نعمت سن جائے گی کی تو کیا ہوگا اس کے اہل ویال کو دکھ پہنچے گا اس جن لوگوں کی یہ مدد کر رہا تھا ان کو دکھ پہنچے گا تو گویا ہم مخلوق کے لیے غم تکلیف اور عذیت کی تمنا کر رہے ہیں اور میرے آقا آلہ حضرت رضی اللہ تعالی نے رضویہ شریف میں بھی اس چیز کو بیان فرمایا کہ سرکار کی امت کے لیے کسی غیر پسندیدہ کام یا کسی تکلیف کا مصیبت کا اس کی تمنا کرنا ناجائز ہے کوئی بھی نعمت مثال کے طور پر ہڑتال ہو جائے کاش دکانیں بند ہو جائیں کاش کاروبار بند ہو جائے اس طرح کے تمام عمر صرف تمنا کرنا بھی سرکار کی امت کے لیے تکلیف کی تمنا کرنا بھی ناجائز ہے تو جب حاسد جس سے حاصل کر رہا ہے اس کی نعمت جب چھنے گی یہ خوش اگرچہ کے ہوگا لیکن اس کے دیگر متعلقین رمگین ہوں گے اور سرکار کی امت کے لیے غم کی تمنا کرنا یہ بلا شک و شبہ ناجائز اور حرام ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اسی طرح علماء کرام رحیمہ ام اللہ وسلام نے ایک سبب یہ بھی بیان فرمایا کہ جب ظاہر سی باتیں۔ ایک عمل ہے اللہ نے تقسیم فرمایا کسی کو مال زیادہ دیا کسی کو دولت زیادہ دی کسی کو حسن زیادہ دیا کسی کو مرتبہ زیادہ دیا یہ تمنا کر رہا ہے آج یہ سب چیزیں چھن جائیں اب اللہ کی تقسیم پر ناراض ہے اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر ناراض کون ہوتا ہے شیطان ظہر سی بات ہے جو اللہ تقسیم فرما رہا ہے شیطان اس سے ناراض ہے تو اب گویا یہ شیطان کی تقلید اور پیروی کر رہا ہے کہ اللہ جس تقسیم پر رہتی ہے یہ اس تقسیم پر ناراض ہے تو اس سبب سے بھی یہ حسد یقیناً با سے مذمت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسد کے بے شمار آفتوں کا بیان فرمایا چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشاد فرمایا حسد سے دور رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے حسد ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے حسد ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جیسے ایلوہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے ایلوہ، لام الف ایلوہ اس کو یہ انگلش میں ایلو ویرا بھی کہتی ہے سبز رنگ کا وہ نوکوں والا ایک پودا ہوتا ہے اور اس کا رس اتنا کڑوا ہوتا ہے یہ جو شوگر کے پیشنٹ ہے یہ بعض مقامہ اس کے ابال کے شوگر کے پیشنٹ کو اس کا وہ ابلا ہوا جو محلول سا تیار کیا جاتا ہے وہ پلایا جاتا ہے اور فقط آپ ذرہ سا اس کا ایک ایک یو سمجھے کترا کترا نہیں بلکہ قطرے کا بھی کچھ حصہ اگر اپنی زبان پہ لگا لیں بہت دیر تک آپ میٹھی چیزیں بھی کھاتے رہیں گے آپ کی زبان کا ذائقہ دوبارہ درست نہیں ہوگا کافی دیر تک ال سرکار کیا فرماتے ہیں حسد ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد حالانکہ انتہائی شیری ترین چیز ہے شہد کو الوا خراب کر دیتا ہے اسی طرح حسد ایمان کو خراب کر دیتا ہے حضرت سینو فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی کے شاگرد کا مشہور واقعہ ہم نے بے شمار مرتبہ سنا ہوگا اپنے شاگرد بڑا ان کا چہیتا شاگرد تھا بہت ذہین شاگرد تھا اور آپ اس سے محبت بہت فرماتے تھے اس کی نظر آ وقت آیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی نے کلیمے کی تلقین کی اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا سورہ یاسین پڑھی شاگرد نے کہا اسے پڑھنا بند کر دیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے تلاوت موقف فرما کر پھر کلمے کی تلقین کی اس نے کہا میں یہ کلمہ بالکل نہیں کہوں گا میں اس سے سخت بیزار ہوں ان الفاظ کے ساتھ ہی اس کا دم نکل گیا آپ رحمت اللہ تعالی کو شاگرد کے برے خاتمے کا اتنا افسوس ہوا کہ آپ رحمت اللہ تعالی چالیس دن تک اپنے گھر کے اندر مقید ہو کر روتے رہے اب آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شخص کو اس شاگرد کو جہنم میں گسیٹ رہے آپ نے پوچھا کہ کس سبب سے تجھ سے یہ دولت ایمان چھین لی گئی حالانکہ تو میرا صاحب علم اور سب سے لائق ترین شاگرد تھا اس نے جواب دیا تین اوب کی وجہ سے نمبر ایک میں خوری کے ایب کا مرتکب تھا میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا اور آپ کو کچھ بتاتا یہ چوگل خوری ہے جو ایمان کی بربادی کا سبب اور دوسرا اس نے کہا کہ میں اپنے دیگر جو میرے ہم مکتب اسلامی بھائی تھے جو میرے پڑھنے والے دوست تھے میں ان سے حسد کیا کرتا تھا اچھی نعمت مل جائے اس کے زوال کی توانا کرتا تھا اور کہا کہ تیسرا مجھے ایک بیماری لائق تھی طبیب نے کہا تھا سال میں ایک مرتبہ شراب کا گلاس پی لیا کرو میں اس کے مشورے سے سال میں ایک مرتبہ شراب کا گلاس پیا کرتا تھا ان تین آفتوں کے سبب اللہ تعالی نے میرا ایمان برباد فرما دیا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب حسد کی بے شمار آفتیں ہیں بے شمار اس کے بارے میں مختلف جو کیٹیگریز ہیں جیسے میں نے شروع میں ارد کیا گھر کے اندر اولاد ہے تو واپس میں کیسے حسد کرتی ہے اگر طالب علم میں تو دوسرے طالب علم سے کیسے حسد کرتے ہیں حسن و جمال والا ہے تو اس سے لوگ کیسے حسد کرتے ہیں کوئی اچھا قاری ہے کوئی اچھا نافخوان ہے کوئی اچھا مبلغ ہے اس سے کس طرح حسد کیا جاتا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھا عہدہ دے دیا اس سے کیسے حسر کیا جاتا ہے کوئی کاروبار میں ماہر ہے تجربہ کار ہے جو بزنس کھولتا ہے فوراً وہ ٹاپ پہ چلا جاتا ہے اس سے لوگ کیسے حسد کرتے ہیں کوئی اچھا مدرس ہے کوئی اچھا مبلک ہے لوگ اس سے کیسے حسرت کرتے ہیں آفس میں کام کرنے والے لوگوں میں سے بعض لوگوں کی نیچر ہوتی ہے فورن لوگوں کو قریب کر لیتے ہیں لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں افسر اس کی تعریف کرتے ہیں ماتحت اس سے خوش ہوتے ہیں اب اس کی عزت کئی لوگوں کو رہی بھاتی اب اس سے کیسے اثر کیا جاتا ہے بسا اوقات کوئی شخص اللہ تبارک تعالی کی عطا کردہ مختلف نعمتوں کے سبب خوشحال ہے اب اس کو خوشحال دیکھ کر ایک غربت اور افلاس کا شکار شخص کس طرح حسد کا شکار ہوتا ہے تو یہ مختلف مراتب ہیں مختلف کیٹیگریز ہیں جن میں آدمی آ حسد کا مرتکب ہو جاتا ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں حسد کی ان آفتوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور ان آفتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اس میں اجمالن میں حسد کی علامات چونکہ باطنی مرض ہے اس کے علاج کے لیے باطنی امراض کے علاج کے لیے اولن علامات کا ہونا ضروری ہے اب اس میں علامات کیا ہیں نمبر ایک یہ ہوگا کہ جس سے حسد ہے اس سے سلام و مسافہ ترک کر دے گا جس سے حسد ہے اس سے سلام و مصافحہ ترک کر دے گا حاصل محسود سے ملنا جلنا ترک کر دے گا اور اگر کبھی ملاقات ہو بھی جائے گی تو بے دلی کے ساتھ بد دلی کے ساتھ ہاتھ بس ایسے منہ اس طرح گھما کے ایسے ملائے گا جلدی جان چھوڑ دے تو اچھا ہے مجھے اس کی صورت اچھی نہیں لگتی تو یہ عام طور پہ یہ ایک علامت ہے حسد کی اچھا مبلغ ہے بڑا نگران ہے بڑا ذمہ دار ہے انفرادی کوشش اچھی کرتا ہے اچھا بزنس مین ہے وہ اچھا کاری ہے اچھا عالم ہے مشہور شخصیت ہے لوگوں کو اپنے اکٹھا کر لیتا ہے اب جو مرتبے میں اس سے کم ہوگا وہ بس کوشش کرے گا کسی طریقے سے میرا اس کا نا سامنا نہ ہو یہ حسد کی ایک علامت ہے اسی طرح ایک علامت بد دعا کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے کاش اس کے کاروبار کا بیڑا کرک ہو جائے اے اللہ اس کی عزت چھین لے اے اللہ اس کی جو عزت لوگوں کے دلوں میں ہے یہ یہ زلیل و رسوا ہو جائے یہ اس طرح کی بد دعائیں نکلتی ہیں یہ بھی حسد کی ایک علامت تیسری علامت جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کی غیبت و چغلی بکثرت کی جائے گی یہ بھی ایک علامت جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو خوشی ملی تو دل میں رنج اور اس کو کوئی رنج ملا تو دل میں خوشی پیدا ہوگی اس سے شماتت بھی کہتے ہیں اب مثال کے طور پر ہمارا کوئی اسلامی بھائی ہے اس کے ہاں اب وہ مثال کے طور پر کروڑ پتی تھا اب اتفاق ایسا ہوا اس کو کسی کاروبار میں یا اس کا پرائز بانڈ لگ گیا دس لاکھ روپے نکلا ہے فوراً دل میں ایک حک سے اٹھے گی اللہ اس کو اتنا پیسہ دے دیا یہ تو روز اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہے اب یہ دل میں جو تمنا ہے یہ ہے حسد کے جذبات اس کو خوشی حاصل ادھر رنج اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچی اس کا دس لاکھ کا نقصان ہو گیا اللہ کرے اور ملے اس کو نقصان یہ ہے اس کے اس کی خوشی میں اپنا غم اس کے غم میں اپنی خوشی یہ بھی حسد کے جذبات میں سے ایک ی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جس سے حسد ہوتا ہے اس کو حکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے حقیقت مزاق اڑایا جاتا ہے یہ دیکھا ہے کیسا بیان ہے اس کا یہ میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے یہ جو کاروبار اتنا وسیع ہے نا یہ سود کا لین है کرتا ہے یہ لوگوں سے ہیرا پھیری کرتا ہے یہ ناجائز مال لے دیتا ہے یہ چوری کا مال بیچتا ہے اس طرح کی چیزیں در حقیقت ہوں یا ہو ہم اس سے بھی کلام जिससे کر है उसके बारे में حسد ہے اس گے اس کو دیکھیں گے تو حقیر جانیں گے اور اس کا مزاق اڑانا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس کے ساتھ, ساتھ جب اس کو فائدہ پہنچانے کی باری آئے اس کا کوئی کام ہم تک پھنس گیا اب اس کو لٹکا کے رکھیں گے اس کو میری ذات سے نفا نہ پہنچے یہ بھی حسد کی علامات میں سے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نفع پہنچانا چاہ رہے ہیں ان کو روکنا دوسروں کو ان کے نقصان پہ ابھارنا یہ بھی حسد کی علامات میں سے دوسروں کو اس کے نقصان پر ابھارنا اللہ اس کی تعریف سننے سے بچنا یہ چند اسباب تھے جو ایسی علامات ہیں یہ جس میں پائی جائیں اب اس میں اس ذہن میں رکھیے گا جتنی علامات ہیں یہ زنی ہیں مثال کے طور پر سب کی سب علامات کسی اسلامی بھائی میں متعین ہو جائیں یہ زید کے اندر حسد کی سب کی سب علامات پائی گئی پھر بھی ہمارے لیے زن المؤمنین خیراہ کا حکم ہے مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو ہم پر حسن زن واجب ہے اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو یہ ایک اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے یہ قلبی بھی چونکہ معاملات ہیں ظاہری علامات صرف ایک زنی کرینا ہے یہ قطعی اور یقینی بات نہیں ہے لہذا اس صورت میں ہم اس کے بارے میں کوشش کر کے حسن زن ہی رکھیں گے حسن زن کے پہلو نکالیں گے ہم نے یہ جو اسباب سنے جو مختلف علامات سنی ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہیں مجھ میں علامات تو نہیں پائی جا رہی اپنے مسلمان بھائی کے خوشی پر غم محسوس کرتا ہوں اس کو غم ملے تو خوشی محسوس کرتا ہوں اس کے عزت کے زوال کی تمنا کرتا ہوں اسی طرح اس کے مقام اور سٹیٹس کے چن جانے کی تمنا کرتا ہوں مختلف مواقع پر جب اس کو فائدہ پہنچانے کی باری آئے اس سے اپنے آپ کو کوشش کرتا ہوں میں کسی طریقے سے جان چھوڑا لوں اس سے اور دوسرے لوگ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں وہاں بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں تو خود اپنے اندر ان علامات کو دیکھ کر پھر ان کی وہی پہلے والی صورت آ جائے گی علاج کی صورتیں اختیار کی جائیں گی نمبر ایک علمی علاج نمبر دو عملی علاج علمی علاج وہی ہے حسد کی تباہ کاریاں بار بار پڑھے بار بار سنے اس بارے میں صاحب بہار شریعت نے بہار شریعت کے سولہ حصے میں حسد کے بارے میں تفصیلی بیان فرمایا حسد کے احکام بھی کچھ اجمالن بیان فرمائے اس کے آدیش بھی بیان فرمائے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کی تیسری جلد میں جو باطنی امراض کا ذکر کیا وہاں پر حسد کا بھی بہت تفصیل سے بیان فرمائے اور ان معالجات کو یہ جو ہم نے پڑھا کہ عملی علاج کرے جب ہم ان کو عملی طور پر اختیار کریں گے اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ شاء اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہم حسد جیسی اس آفت اور اس بہت بڑی محرومی کا باعث بننے والی مصیبت سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسد چغلی اور غیبت جیسی آفتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے صلو اللہ علیہ محمد اللہ علیہ <متحدث> ملے ملے اسلامی بھائی ہم نے جو سنا یہ محلقات کا بیان تھا اس میں بھی تقریباً کبیرہ گناہ کی صورتیں تھیں ہمارے درس کا ایک حصہ بالخصوص جیسے عقائد ہیں تو عقائد کے ساتھ بھی کبیرہ گناہوں کے بارے میں کچھ معلومات کا ہوتا ہے اسی طرح عبادات ہیں تو عبادات کے ساتھ کبیرہ گناہوں کی کچھ معلومات معاملات ہیں تو معاملات کے ساتھ کچھ کبیرہ کی معلومات آج یہ مہلکات تھے مہلکات کے ساتھ بھی جو کبیرہ گنا ہیں ان کی معلومات کے بارے میں بھی کچھ مختصر حصہ شامل کیا گیا ہے آئیے نجومی سے قسمت کا حال معلوم کرنا نجومی سے قسمت کا حال معلوم کرنا نجومی سے قسمت کا حال معلوم کرنا میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ کی بارگاہ میں سوال پیش ہوا کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرق متین اس بارے میں کاہنوں یعنی غیب دانی کا دعویٰ کرنے والوں اور جوتشیوں یعنی نجومیوں سے ہاتھ دکھلا کر برا یا بھلا دریافت کرنا کیسا ہے یہ ہاتھ دکھاتے ہیں پامسٹ وغیرہ کو جو پامسٹری کرتے ہیں ان لوگوں کو ہاتھ دکھاتے ہیں یا ستاروں کے جو احوال معلوم کرتے ہیں تو ان کے بارے میں سوال ہوا میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ عنہ نے جواب اشات فرمایا اس کی صورت ہم انشاءاللہ وہ الگ الگ صورت بھی ان سیکھیں گے آپ فرماتے ہیں جواب پہلے سن لیجئے کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا برا بھلا دریافت کرنا اگر بطور اعتقاد ہو یعنی جو یہ بتائیں حق ہے تو کفر خالص ہے پہلی صورت کہ جب جو نجومی بتا رہا ہے اس کے حق ہونے کا یقین ہے تو یہ کفر نجومی جو بتا رہا ہے بالکل صحیح بتا رہا ہے یہ جو ستارہ شناس ہے جو بتا رہا ہے بالکل صحیح بتا رہا ہے اگر اس کے حق ہونے کا دل میں یقین ہے پختہ یقین ہے تو یہ کفر میرے آکا الاضرت فرماتے ہیں اسی کو حدیث میں فرمایا فقد کفر نسلہ محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پس تحقیق اس شخص نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی گئی یہ تو پہلی صورت تھی جو کف جب نجومی کے بتائے کا یقینوں کے درست کہہ رہا ہے دوسری صورت اگر بطور اعتقاد و تیقن نہ ہو مگر میل و رغبت یعنی خواہش کرنے کے ساتھ ہو تو گناہ کبیرہ ہے یعنی پہلی صورت ہی یقین کامل ہے جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے اب دوسری صورت ہے یقین کامل نہیں ہے لیکن جو قلبی میلان ہے رغبت ہے وہ بہت زیادہ ہے یار یہ لوگ بہت سی باتیں درست بتا دیتے ہیں یہ میل ہے رغبت ہے چلو پوچھتے ہیں کیا کہتا ہے اگر قلبی میلان کے ساتھ ہے تو میرے آقا اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ گناہ کبیرا ہے پہلی صورت جب اس کے بتائے کے حق ہونے کا یقین تو کفر دوسری صورت کہ جب اس سے قلبی میلان اور رغبت یعنی دل کی خواہش کے ساتھ پوچھے تو اب یہ پوچھنا گنا ہے اسی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث آ حضرت نقل فرمائی کہ اسی کو حدیث میں فرمایا اللہ تعالی چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہ فرمائے گا اور پھر فرماتے ہیں اگر بطور ہزل و استحزہ یعنی مذاق کے طور پر ہو یعنی ہنسی مذاق کے طور پر ہو تو ابس و مکرو ہو حماقت اگر بطور ہزل و استحزا یعنی ہنسی مذاق کے طور پر ہو تو ابس و مکرو حماقت ابس بیکار مکرو ناپسندیدہ پسندیدہ حماقت نادانی اور چوتھی صورت آلہ حضرت فرماتے ہیں ہاں اگر مقصد تاجیز یعنی اسے آجیز کرنے کے ارادے کے ساتھ ہو تو حرج نہیں اگر نجومی سے اس لیے پوچھ رہا ہے کہ اس کو میں آجز کر دوں گا یہ درست بتا ہی نہیں سکتا تو اب اس ارادے کے ساتھ پوچھے تو حرج نہیں اب چار چیزوں کو پتا چلا کہ نجومی جو بتا رہا ہے پہلی بات یہ حق ہے بالکل یقین کے ساتھ جو کچھ کہہ رہا وہ درست ہے اس صورت میں یہ کفر دوسری صورت ہے کل بھی رغبت ہے میلان بہت زیادہ ہے یہ لوگ اکثر دو باتیں بتا ہیں آؤ پوچھتے ہیں یار کوئی مستقبل کا پتا چل جائے گا اب اس صورت میں یہ مقروع تحریمی ہے حرام ہے اور تیسری صورت ہے کہ بطور وہ ہنسی مذاق کے ہو تو یہ ابس بیکار اور یہ بھی مکرو وہ مکرو تحریمی ہے یہ اس کے مقابلے میں کم کراہت والا تیل ہے اور چوتھی صورت ہے اگر آجز کرنے کی نیت سے ہو تو پوچھنا یہ پوچھنے میں حرج نہیں میرے میٹھے میٹھے اس یہ ذہن میں رکھیے گا جو چوتھی صورت بیان کی گئی اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ اس پر عمل کی کوشش بھی کی جائے بلکہ اس صورت میں بھی نہ جانا ہی بہتر ہے خصوصا کمزور یقین رکھنے والے اسلامی بھائیوں کو بے حد احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ جو گیا بقصد تاجیز یعنی آجز کرنے کے لیے کسی نجومی کے پاس گیا ان لوگوں کے تکے بھی لگ جاتے ہیں شیطان مطلب ان کی جو معاونت کرتا ہے بہت سے قائم اور ان کے ان معاملات کے اندر وہ معلومات کا دخل ہوتا ہے اب وہ آ کے کوئی اس کو بات بتاتا ہے تو ہو سکتا ہے سو, سو میں سے دس فیصد بیس فیصد تیس فیصد درست ہو جائے اب یہ گیا تو بکسے تاجیز تھا لیکن نجومی کا تکا صحیح لگ جائے جس کے نتیجے میں اب پہلے یقین تھا کہ نجومی غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے باطل ہونے کا ہو سکتا ہے کہ جو اعتقاد ہے اس میں کمزوری واقع ہو جائے اب ہو سکتا ہے دوبارہ چلا جائے پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور تکے لگے اس کے درست پھر مزید جو یہ یقین تھا کہ یار نجومی غلط بتاتے ہیں شریعت کے خلاف ہے اب ان کا غیب دانی کا اعتقاد درست نہیں ہو سکتا ہے مزید اس کا وہ اعتقاد کمزور ہوتا جا اور نجومی, نجومی کے بتائے ہوئے جو معاملات ہیں اس کے کارناموں پر اس کا اعتقاد پختہ ہوتا جائے نتیجن یہ اس کے ایمان کی کمزوری اور زوال ایمان کا سبب بھی بن سکتی ہے اللہ تعالی ہمیں نجومیوں کے پاس جانے سے بچنے اور اگر خدا نہ خاصہ گئے تھے تو اس پر کامل توبہ کرنے کی توفیق قطع فرمائے اب غیبتیں بھی ہوئیں چغلیاں بھی ہوئیں حسد بھی یقیناً ہوا ہوگا یہ نجومیوں کے پاس جانے والا معاملہ تو عام طور پہ یہ بےچارے فٹ پاتھوں پہ بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کو قسمت کے حال بتاتے رہتے ہیں ان کے پاس بھی جانا یہ ہمارے عموماً لوگوں کے اندر یہ رجحان ایک پایا جاتا ہے بعض اوقات ایسے روڈ پہ چلتے ہوئے چلے یار دس روپے لے گا پال نکلوا لیتے ہیں. تو یہ عام طور پر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ معاملات ہمیں درپیش آتے رہتے ہیں غیبت ہو گئی تو اس سے بھی توبہ کرنا لازم چغلی کی تھی اس سے بھی توبہ لازم حسد کیا تھا اس سے بھی توبہ لازم اس کے علاوہ جو ہم نے یہ سنا نجومی کے پاس جس جس اعتقاد سے جانا درست نہیں تھا اگر اس اعتقاد سے گئے اس سے بھی توبہ کرنا لازم تو آئیے ان تمام گناہوں سے مل کر توبہ کر لیتے ہیں یا اللہ آج دن تک مجھ سے جس قدر غیبت چغلی حسد اور نجومیوں کے پاس اعتقاد کے طور پر یا ہنسی مزاق کے طور پر جانے کا فیل سرزد ہوا بلکہ جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے میں ان تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں یا اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میری توبہ پر استقامت عطا فرما صلو